آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین دیہی کا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں انسان انسان کا خلیفہ ہے باپ مرتا بیٹا آتا ہے وہ مرتا اس کا دوسرا آتا سب آپس میں ایک دوسرے کے جانشین ہیں لیکن اللہ کے نا اس کوئی جانشین نہیں اللہ تو ہمیشہ تو ہمیشہ رہے گا یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے اور یہی انہوں نے بہت بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں اور باقاعدہ اس کے بارے میں انہوں نے بڑی کتابیں لکھی اور عقیدے اور تفسیر کے اندر اس عقیدے کو ثابت کیا انہوں نے اور ہمارے ندی سلمہ نے باقاعدہ ان کا تعاقب کیا اور ان پر رد کیا تفسرہ کیا کہ عقیدہ سراسر کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ جی جی الحمد للہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ علیہ السلام مہندی سے متعلق کچھ شکو و شبہات یا فرقوں کا جو موقف ہے اس کو مختصر طور پر میں بیان کر کے اپنی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا ہم نے یہ کیا تھا کہ مہدی کا دعویٰ کرنے والے بہت سے پیدا ہوئی ہے ان میں سے جو مشہور جو لوگ ہیں وہ روافظ ہیں شیئ ہیں اور دوسرے فرامتہ باطنی فرقے کے لوگ ہیں باطنی فرقے کے لوگ ہیں جو ملحد ہیں اندر سے کافر ہیں جیسے کہ بازلبا نے کہا کہ فرامتہ اور باطنیا کی پہچان بتا, بتاتے یہ بتایا کہ, کہ رفم باطن ہوں القفر ان کا جو ظاہر ہے وہ رافضیت ہے مطلب شیعوں کے ساتھ شیوں کے عقیدت کے متوالے ہیں لیکن اندر سے باطن سے پورا کفر چھپا ہوا ہے ارے شیعوں ہی کے بھائی ہیں اور یہ رواپس کے ہی بھائی ہیں تو یہ جو باطنی فرقہ ہے اندر سے ملد ہے بے ہے اور عبداللہ اب صبا یہودی سے جا کر کے اور میمون قدہ یہودی ان لوگوں کا جو امام ہے اور اس کا سلسلہ جا کر کے یہودیوں سے ملتا ہے دراصل یہ لوگ اسلام کا لبادا اوڑھ کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پیدا ہوئی ہے اور تاریخ گوائے ہمیشہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اسلام اور مسلمانوں کو جگہوں میں بلکہ وہی حضرت اسود کا پتھر اٹھا لے آئے تھے کابت اللہ فساد مچا تھا انہوں نے اور یہ ہمیشہ یہی ان کا یہ شیوا ہے اور ہمیشہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں کیونکہ ابھی بھی ہم نے سنا کہ وہ ایران یہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم کابے پر حملہ کریں گے یہ ہے وہ ہے تو یہ تمام چیزیں یہ ان لوگوں کا پہلے سے ہی شیوا رہا ہے کہ مقدس مقامات پر حملہ کرنا جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا تو وہ ساری یہی سو حرکتیں کرتے ہیں بہریک تو یہ بھی میں عبداللہ قزہ اس نے بھی جو ہے مدویت کا دعویٰ کیا اور اسی طریقے سے مشرق میں کچھ لوگ پیدا ہوئے لیکن میں ایک اہم چیز بتاؤں کہ دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں سوڈان میں بھی ایک شخص پیدا ہوا اور محمد احمد بن عبداللہ اللہ سوڈانی لیکن ایک چیز بتاؤں میں انڈیا میں ایک مہدوی فرقہ ایک پایا جاتا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں انڈیا میں یہ مذہبی فرقہ کب سے آیا کہاں سے آیا کس طرح سے ہے مختصر طور پر میں ایک تفصیل بھی ہے لیکن مختصر میں بتانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں اس کا نام ہے محمد بن یوسف الحسین جونپوری محمد بن یوسف حسین جونپوری پوری نو سو دس ہجری میں اس کی ولادت ہوئی یعنی علی دسنت سب اور آٹھ سو سینتالیس ہجری میں اس کی ولادت ہوئی جونپور آ, ہندوستان کے مشرقی حصے میں بہرحال اس نے علم حاصل کیا پہلے صوفی تھا یہ شخص کیا تھا صوفی تھا یہ شخص جنرل ابیابان کی طرف نکل پڑتا ہے عبادات کے لیے ایک شہر سے دوسرا شہر پھر اس طرح سے جو ہے یہ تشقف اور خوفیت کے پیچھے یہ چلا اور اس کے بعد اس نے سن نو سو ایک ہجری میں حج کا سفر کیا اور مکہ مکرمہ میں اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے مکہ مکرمہ میں اس نے یہ کیا دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ مومن ہے اور اس کے بعد ہندوستان لوٹا ہندوستان لوٹنے کے بعد اس نے جو ہے یہ دعوت پھیلانا شروع کیا شہر در شہر گھوم پھر کر کے تمام شہروں مختلف شہروں میں اپنی دعوت پھیلانا شروع کیا اور یہی نہیں بلکہ وہ خوراسان بھی جانے لگا کوراسان بھی جانے لگا وہاں پر یہ سمجھ کر کے کہ وہاں سے مشرق سے کچھ جھنڈے آئیں گے کچھ لوگ آئیں گے اس کی تائید کیا بولتے ہیں تائید کے لیے تو بہریک وہاں سے قرار وہیں اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف کیا ہے اس کے بارے میں کہ اس نے مہدی جو کہا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اس پہ سو... کیونکہ سوپی تھا حال میں تھا ایک دم ایک دم بے ہوشی کے آلم میں تھا وہ ہال جو آتا ہے نا سوپیوں پر تو ان کو خود شور نہیں رہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں تو اس, اس موقع پر اس نے دعویٰ کیا تھا اس نے اس وقت کہا تھا کہ مہدی ہے لیکن اس سے توبہ کیا لیکن مہدی ہونے سے توبہ کیا بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح سے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جو پوری نے باقاعدہ اس نے دعویٰ کیا اور لوگوں کو بلکہ اس کی دعوت دی اور بلکہ نام بھی بدل لیا اس نے اپنا نام جو ہے اس نے بدل لیا اور اس کی ماں کا نام بھی بدل دیا اس نے اپنا اپنے باپ کا نام عبداللہ اللہ رکھ دیا اور اپنے ماں کا نام آمینہ رکھ دیا اور لوگوں میں پھیلایا اور اس کی خوب جو ہے پرچار کیا ان چیزوں کو اس چیز کو اور کہا کہ یہی مہور اور یہی مہندی ہے جس کا وعدہ کیا گیا حدیثوں میں اور یہ ابو بکر اور عمر فاروق عثمان رضی اللہ سے زیادہ یہ افضل شخص ہے اکثر شخص یہ دعویٰ کیا بلکہ یہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے اور اس نے اور اس نے یہ کہا کہ, کہ جو بھی چیز کتاب و سنت سے اس کا قول یا اس کا فیل آہ, وہ, وہ اس کا فیل سے جو چیز بھی ٹکرا رہی ہے کتاب و سنت سے وہ بات صحیح نہیں ہے یعنی اس کی بات ہی صحیح ہے جی جی اور یہ جو جون پوری ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور یہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور یہ مکمل مسلمان ہے اور جتنے انبیاء ہیں وہ ان کا اسلام ناقص ہے ان کا اسلام کیا ہے ناقص ہے بلکہ جون پوری ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے با صفات میں وہ شریک بھی ہے یہ شریک بھی ہے تاریخ میں اور اس کی جی جی اس کی تاریخ یہ ساری چیزوں میں یہ چیز موجود ہے اور کتابوں میں موجود ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دعوت پھیل گئی واقعی کیونکہ جب صحیح عقیدہ کا فقدان ہوگا کتاب و سنت تھی تعلیمات کا فقدان ہوگا تو لوگ یہی ہر پکارنے والے کے پیچھے پڑیں گے ہر بدتی کے پیچھے چلیں گے ہر مشرک کے پیچھے دوڑیں گے اور اس کی بات کو سن لیں گے تو یہ جو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے اور باقاعدہ جو ہے امام برزن جی کہتے ہیں جنہوں نے قیامت کی نشانیوں پر کتاب لکھی ہے کہ میں نے ہندوستان سے آنے والوں سے پوچھا وہاں کے علماء سے صلحہ سے تو ان سے سنا ہے میں نے کہ وہ ان لوگوں کا جو یہ لوگ مہدوی جو کرپہ ہے اس کا نام جو ہے قتالیہ بھی ہے کتالیہ جو ان کے مخالف لوگ ہیں ان سے وہ کیا کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں سمجھ رہے تمہارا عقیدہ اگر ہمارے عقیدے کے مطابق نہ ہو تو اس کو قتل کیا جائے تو اس طرح سے اس طرح سے اس آدمی کے یہ عقائد ہیں اور یہ اسی حالت میں مرا اور اس نے دعویٰ کیا بسم میں آ رہی ہے تو یہ ایک شخص ہے اور یہ آج بھی مدنی فرقہ خاص طور پہ حیدرآباد وغیرہ میں بہت پایا جاتا ہے اور یہ مذہبی فرقہ پایا جاتا ہے جی اور گجرات میں بھی ہے ہاں تو میرا ذکر یہ تمام کی ہوئے یہ مہدی کے امام مہدی کے احادیث کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے بارے میں جو صحیح علامات بیان کی گئی ہیں اس کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں میں ابھی انشاءاللہ ایک نقطہ بتا کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا एक इसी तरीके से यहाँ पर भी एक सऊदी में भी अरबों में भी एक इसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पहतानी जो कितने जुहैमान के नाम से मरूफ है इसने ये जो है मदीना में था ये एक, एक सौ चौदह चोड़ास, मतलब चौदह सौ हिजरी में इसने भी इसने भी जो है दावा कर दिया अपने पूरे एक ग्रुप लेकर के गया और जो है मस्जिद राम के दरवाजे بند کر دیے گئے اس وقت لوگ نماز اس صبح کی نماز ادا کر رہے تھے اور اس نے مائیکرو لے کر کے کہا کہ اللہ اکبر کہ اللہ اکبر زہر المہدی مہندی آ گیا ہے دعویٰ کیا اس طریقے سے اور اسی وقت جو ہے اپنے یہ پورا گروپ اپنے بیانات پھیلانا شروع کر دیے پورے حرم کے جو مسلموں پہ دہشت گردی انہوں نے پھیلائی سب کو خوف ادا کر دیا اور پھر آ, اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ مہدی کی جتنی احادیث ہیں وہ, وہ پورے صفات میرے اندر پائی جاتی ہیں اور اس نے خواب میں بھی دیکھا ہے کیا دیکھا ہے خواب میں بھی دیکھا ہے کہ وہ مہدی ہے اور جو ہے اس کے جو چیلے تھے انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں اور پھر جو ہے گولیاں مطلب بطلق گولیاں بندوقے چلانا شروع کر دیا انہوں نے اور پھر یہ فتنہ جو ہے بڑھتا چلا گیا الحمد للہ الحمدللہ لا اللہ نے سعودی حکومت کو یہ توفیق دی کہ یہاں کی فوج اور پاکستان کی فوج کے ذریعے کی مدد سے الحمد اس فتنے کو کئی یہ فتنا کئی دن تک چلا کئی دن تک چلا لیکن الحمدللہ اس فتنے کو ختم کر دیا گیا اور اس پر اس پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا گیا بلکہ پانش کر دیا گیا جو جو. نہیں ہاں تو اس میں پانی چھوڑ کر کے کرنٹ اس میں ڈال کر کے ان کو کہہ رہا کسی بھی طرح سے یہ کتنے سے یہ لوگ نمٹ رہے تو یہ تمام اس قسم کے دعوے کیوں کیے گئے ذرا سوچنے کی بات ہے یہ دعوے کیوں کیے گئے یہ حادث کا سیلم نہ ہونی گئے نمبر ایک سب سے پہلے دوسری بات یہ ہے دیکھیں اب میں جوابی بتانا شروع کرتا ہوں مہندی ہونے کے ضوابط کیا ہیں اس کے کئی ضوابط علماء اسلام نے بیان کیے ہیں دیکھیے سب سے پہلے آپ پہچاننے کی جو چیز ہے مہندما محدید خود سے دعوی نہیں کریں اور جتنے لوگ گزرے ہیں سب لوگوں نے دعویٰ کیا یہ بہت بڑا فرق ہے کہ امام مہندی خود سے دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہندی ہوں وہ کو خود پتا نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں لیکن حمد اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کو غالب کر دے گا اور اس طرح سے ظاہر کر دے گا کہ حمد للہ لوگ بنیز فور جو ہے ان کو پہچان لیں گے اور ان سے بیعت کرنا شروع کر دیں گے نمبر ایک نمبر دو ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا وہ زمانہ بالکل کتنوں کی کثرت کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں یہی نہیں بلکہ رومیوں سے شام کے رومیوں سے بہت زیادہ جنگیں ہوئی ہوں گی بہت زیادہ جنگیں ہوئی ہوں گی انشاءاللہ شاء کے انشاءاللہ خروج کے علامات میں انشاءاللہ وہ ساری تفصیلات آئیں گی تو اور کئی مسلسل جنگیں شروع ہی ہوں گی اور اس میں سے روم سے جو اس وقت اطالیہ یعنی اٹلی ہے وہ وہاں پر اور عیسائی بہت زیادہ کثرت بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے اور ان لوگوں سے جنگ ہوگی باقاعدہ اور اس کی یہ جو ہے اس وقت ہی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ وہ زمانہ کون سا زمانہ ہوگا تجار اور عیسا علیہ السلام کا زمانہ ہے یعنی قوراً آنا چاہیے اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ, دعویٰ قابل قبول ہے نمبر ایک خود سے دعویٰ نہیں کرنا ہے وہ دعویٰ نہیں اور کئی لوگوں نے یہ خواہش میں کہ ہم, ہم نیک بن گئے تو ہم مہندی بن جائیں گے یا ہے کہ اس طرح سے انہوں نے اپنا نام بدل دیا جیسے جھوٹے لوگوں نے دعوی یہ اصل میں کیوں کیا ایسا ایسا کیوں کیا ان لوگوں نے یہ دعویٰ اس لیے کیا انہوں نے یا تو سیاسی مقاصد ہیں حکومت حاصل کرنا سیاسی مقاصد ان کی خواہشات ہیں حکومت حاصل کریں منصب کسی حاصل کریں یا تو یہ یا تو اپنے غلط عقائد کی ترویج و اشاعت ہے یا نہیں تو یاد رکھیے یا نہیں تو یہ لوگ مطلب دھوکھا کھا گئے شیطان کے وسوسوں میں آ گئے خواب میں دیکھ لیا خواب سے کوئی شریف ثابت ہوتا ہے کوئی حکم شریع حکم ثابت نہیں ہوتا شریح حکم کتنے ثابت ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے وہ تو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں لیکن ہم انسانوں کے خواب ہو اگر ہم کچھ بھی دیکھ لیں قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی چیز دیکھ لیں تو اس سے خواب سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا خواب سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا تو میرے حدیز یہ اصول یاد رکھنے کی ضرورت ہے تو آئیے میں یہ بتاؤں کہ امام مہدی کے تعلق سے جو ضوابط علما نے بتائے ہیں جو ضوابط بتائے ان ضوابط کو مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھیں کہ بھائی وہ ضوابط کیا ہیں کتنے ہیں وہ ضوابط اور علماء نے کیا کیا بتایا ہے تو اس سلسلے میں دیکھیے ضوابط الحکم علاب الدین مہتی اس پر حکم لگانے کے لیے جو محدویت کا دعوی کرتا ہے اس, اس کے ضوابط کیا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا کیسے پہچانیں گے نمبر ایک پہلی بات یجب تفریق بین تصدیق کی خبر المصدوق و بین الحکم اللہ فلام بھی اللہ المحدی اللہ سبیل تعین سب سے پہلے دیکھو احادیث کی تصدیق کرنا اس کے ہم مکلف ہیں جتنے احادیث ہیں وہ احادیث صحیح احادیث جو بھی صحیح ضرورت ثابت ہیں اس کی تصدیق کرنا اس کے ہم مکلف ہیں چاہے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے لیکن صحیح حادیث ہے ہمارا اس پر ایمان ہے بس لیکن لیکن کسی پر حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ محدید آپ کو یہ حق نہیں یہ فرق کرنا ضروری ہے پر حکم لگانے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے یہ چیز آپ پہلے دھیان میں رکھیں آج جو ہے لوگ بھٹک گئے ہیں بس حادیث کو لیے کچھ اپنے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ خلیفہ بن گئے امام بن گئے یا لوگوں کو بے بےقوب بنانے کا تو حدیث سے لا کر کے اپنے اوپر فٹ کر لیا لوگوں نے حدیثوں کو لا کر کے اپنے اوپر فٹ کر لیا یہ اس طرح سے کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ اس ضابط کی تفصیل میں آ, شیخ اسماعیل مقدم فرماتے ہیں کہ یہ جو یعنی تقریبا پانچ انہوں نے ضابطے بتائے ہیں تو یہ ہے کہ بھئی آپ پر کوئی ضروری نہیں کہ آپ تائر کی دھری مطلب یہ کہ یہ فلاں ہے اس پر یہ کریں دوسرا جو یہ ہے جمی علامات ولا خود جب یہ مزدور اناف امام مہدی کے جتنے صحیح علامات قرآن حدیث سے بتائے گئے اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور قرآن و حدیث سے ہی پتہ چلے گا کہ امام مہدی کون ہے لیکن اب کوئی دوسرے مصدر سے اب جیسے شیعہ اپنی کتابوں سے لا کر کے پیش کیے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا فیفال صاحب نے میں نے دیکھا اسی میں علامات تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کچھ ایسی صفات ہیں جو امام مہدی سے متعلق معروف ہیں لیکن وہ صفات کے تعلق سے صحیح احادیث میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ضعیف احادیث سے ہے بلکہ اس کا تعلق کیا ہے ضعیف احادیث سے تعلق ہے جیسے اور تیسرا جو تیسرا جو ضابطہ ہے امام مہدی نقوت کے طریقے پر حکومت قائم کریں گے وہ جتنے گمراہ فرقے ہیں گمراہ اس سے بری ہیں مثلاً ابھی جو داعش کا مسئلہ ہے بھائی ابھی یاد دلا رہے تھے داعش کا مسئلہ ہے اب وہ جو ہے اب اس کا تعلق ہو یقینا جو ہے وہ گمراہ فرقوں سے اس کا تعلق ہے کس فرقے سے تعلق ہے اس کا خوارش ہے جو کہ پوری فرقوں کی ہسٹری میں فرقوں کی ہسٹری میں سب سے پہلا فرقہ جو ایجاد ہوا جس فرقے کا وہ کون ہے خواہش زمانے میں علی رضی اللہ کے زمانے علی الی خوارش کے افکار شروع ہو گئے ٹھیک ہے وہ تو نبی کے زمانے میں بھی کہا دل پہننا گلم تھا دل یا محمد مال رنیمت جب تقسیم کر رہے تھے تو فردی طور پر تو وہ افکار دھیرے دھیرے ظاہر ہو گئے تھے اس لیے علماء کہتے ہیں بغاوت صرف تلوار سے نہیں ہوتی زبان سے بھی بغاوت ہوتی ہے یہ جو ممبر پر لوگ کہتے ہیں حکومت ایسی ہے حکومت ہے بغاوت نہیں ہے یہ بغاوت یہ بھی بغاوت ہے صرف خوف, صرف تلوار تو نہیں ہوتی بلکہ قول کی بغاوت کبھی تلوار کے بغاوت سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے لوگوں کو بھڑکانا اور اس کو آپ لوگ اس کو الزام کیا لگاتے ہیں جامع فرقے کے لوگ ہیں کہتے اگر اس طرح سے یہ کہہ رہے یہ جامعہ فرقہ ہے محمد امان جامع رحمہ اللہ کی طرف کوئی نسبت کرتے ہیں جو حفشا سے آئے تھے اور جو ہے مدینہ میں تھے اور انہوں نے ان کے افکار میں دیکھتے ہیں اس طرح سے وہ تو ہر مدد کا کام ہی ہے تعمت تشنیح کرنا الحمے حق کو کبھی سے جامعی وہ حابیوں سے جامع کرنا ہو کبھی کچھ کہہ رہا بے رکھے تو یہ فرقوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا کس کا ماں مہندی کا اور اس کا تو پورا خوارش سے تعلق ہے خوارش کے کیا ہے بھائی کیا افکار ہیں دو بنیادی جو افغان ہیں کہ بتائیے دو بنیادی جو متمین ہیں دوسرے دوسرے تمام حصے فرقوں سے احسن القروج الحکام ایک حکام کے خلاف بہاوت کرنا فروج کرنا نمبر ایک نمبر دو مرتکب کبیرہ مرتب مرتکبے کبیرہ کبیرا گنا کے مرتکب کو کیا سمجھنا آخر سمجھنا یہ جو بنیادی ہے یہ جو بنیادی عقائد ہوا بہت سے عقائد ہے لیکن یہ بنیادی ہے جس پر ان کا مذہب قائم ہوا جس پر ان کا مذہب قائم ہوا یہ دو بنیادی چیزیں تو یہ میں چیز ہے اور امام مہدی نبوت کے طریقے پر عمل کریں گے اور یہ پھر گمراہ پھر کون سے کیا ہوں گے غریب ہوں گے ٹھیک ہے اور حدیقی امام مہدی اپنی مہدویت کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کا خون خرابا نہیں کریں گے اپنی محدویت کو منوانے کے لیے کہ میں مہدی ہوں لوگوں سے لڑائی نہیں کریں گے مانو میں مہدی ہوں ورنہ قتل کر دیں گے ورنہ تم لوگوں سے جنگ کریں گے وہ تو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے سیدھے ہو تو کیا کریں گے رومیوں سے لڑیں گے پستم دنیا میں ہو جنگ پستیا کی بتیں ہوں گے اس میں ہو ان کے ہاتھ پر ہوگی وہ ہو. بس میں آ رہی. امام مہندی کے ہاتھ میں ہوگی بہرحال تو یہ وہ اپنے محدویت کو ثابت کرنے کے لیے کہیں گے نہیں کہ کوئی نہیں کرے گا تو اسے ہم لڑائی کریں گے جم کریں گے مار ڈالیں گے قدر خون خرابہ نہیں کریں گے آج لوگ میدوی فرقے کا ابھی جو, اب جو نہیں مانتا ہے جو میدوی فرقے والے ہیں اب خود میدوی فرقہ جو انڈیا کا ہے اور اس کا وہ جو نہیں مانتا اسے لڑائی کرتے اطالیہ کہا جاتا ان جیسے کہ ابھی اپنے سنا اور ایسے ہی جو ہے ابھی جائش اگر کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو میدوی ہے وہ مہدیب جو کہنے کا دعویٰ کر دے اور ویسے تو لوگوں نے سدام کو بھی کہا سدام ہو وہ بھی جو ہے کیا تھا محدودی تھا حقیقت میں لوگوں نے بہت سے گل کھلائے بہت سے اس لیے میرے عزیز صحیح عقیدہ حاضل علم کا علم عادل کرو یہ تمام چیزوں سے نمٹ لوگ گے بہت آسان ہو جائے گا اسی طریقے سے میرے عزیزوں امام مہدی کے جو نشانیاں ہیں امام مہدی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو اہم نشانی ہے وہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ امام مہدی کی دو قسم کی نشانیاں ایک نشانی یہ ہے جو متقر ہو سکتی ہیں مثلا نام ہے کسی نے نام رکھ لیا محمد بن عبداللہ والد کا نام عبداللہ اپنا نام محمد تو اس سے وہ مہدی نہیں بن جاتا سمجھ رہے یہ, یہ ہم نے جو بتایا کہ اس سے مہندی نہیں بن جاتا یہ اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے بلکہ کیا ہے امام مہدی کے تعلق سے یہ ہے کہ ان کی کچھ نشانیاں متشابہ دو قسم کی ہے ایک متشابہ علامات ہیں جو کسی میں بھی دوسرے دوسرا بھی وہ نام رکھ سکتا ہے دوسرا بھی وہ نام رکھ سکتا ہے اور کچھ ایسے محکم دلائل ہیں کچھ ایسے محکم قاق دلائل ہیں جو, جو بار بار رپیٹ نہیں ہوتی جو صرف امام مہندی ہی کے لیے فٹ آتی ہیں اور وہ محکم دلائل کیا ہیں جو ہم نے بھی بتایا تھا کیا ہے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا نظور آپ کے زمانے میں اور ہاں اور عیسیٰ علیہ السلام کا امام مہندی کے پیچھے نماز پڑھنا اور دجال کا ضرور دجال کا ضرور یہ ایسا ہے سب کا موتوڑ پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا شروع ہی میں ایک سے پہچان ہے ساری چیزیں تو یہ ضوابط ہیں یہ سب نشانیاں ہیں جو آپ صحیح معنی میں اس پر آپ حکم لگانے کے لیے ان تمام نشانیوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے آپ کو کیا ہے آپ کا آپ کا کام ہے ایمان لانا آپ کا آپ کا کام ہے ایمان لانا اسی لیے دیکھیے شیخ حمود بن عبداللہ اللہ کوریشریوں کی کتابیں لایا ہوں میں بڑی مفصل کتابیں تھشانی تین چیزوں میں تھی بڑی مفست شبھا کی وہ سب سارے جمع کیا انہوں نے انشاءاللہ اس سے بھی ہم باتیں پڑھیں گے لیکن یہ جو کہ کہا کہ منف دام من المقوی نندا المحدی المنتظر غلام یفر پی زمانی فائناجالقدہ جس نے مہدی منتظر ہونے کا دعویٰ کیا اور دجال اگر اس کے زمانے میں نہیں نکلا فینا دجالا وہ خود جس نے دعویٰ کیا وہ دجال ہے جھوٹا جھوٹا دجال ہے محمن بوکدال کا من السیح المریم ولم دجالا قبلہ ہو پہ نا دجالوں کا اسی طریقے سے جس نے مسیحیت کا دعویٰ کیا کہ میں السلام ہوں کس نے دعویٰ کیا تھا بھائی غلام احمد قادیم اور اس کے نکلنے سے پہلے دجال نہ نکلے وہ خود کیا ہے دجال ہے وہ خود کیا ہے دجال ہے تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ مسیم نے مریم کی دو ایسی علامتیں جو کسی اور کے لیے نہیں ہوں گی نمبر ایک وہ دجال کو قتل کریں گے دجال کو قتل کریں گے یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کو بھی کہا تھا اس کو, کو. ابن ابن سیاح کو کے بارے میں جب وہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا اجازت دیجیے تو کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اگر وہ جا. اگر وہ دجال ہوگا فلن پلن علی تو آپ کا بس نہیں چلے گا اگر وہ دجال ہوگا تو آپ کا بس نہیں چلے گا آپ اس کو قتل نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ آپ کا کام نہیں ہے قتل کرنا ان کا, ان کو قتل کرنے کا کام کی, اس کو قتل کرنے کا کام کن کا رہا ہے صالح اسلام کا ہے اور اگر وہ دجال نہیں ہے اگر وہ دجال نہیں ہے تو پھر قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا تو بیرکے یہ جو ہے یہ سب جو ہے نشانیاں ہیں ضابطے ہیں پہچاننے کے اسی طریقے سے میرا عزیز خلافت کا جو نظام پہلے سے ہی قائم ہو چکا ہوگا یہ جو ہے ایک نشانی ہے جو نبوت کے طریقے پر قائم ہوگی ابھی تک وہ قائم نہیں ہے ابھی تک وہ قائم نہیں ہے اور یہاں الحمد للہ یہ ہے کہ الحمدللہ بادشاہت ہے لیکن بادشاہت میں سب سے انصاف پسند بادشاہت انصاف پسند مطلب انصاف والی بادشاہت الحمدللہ اور کتاب و سننا کو نافذ کرنے والے بادشاہ الحمدللہ ویسا نہیں ہے جیسے جماعت اسلامی والے سمجھتے ہیں ملوکیت پورے طور پر اس کو اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کو مضمون سمجھتے ہیں گناہ سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے کس کو بادشاہت دی تھی داؤد سلیمان اسلام کو بادشاہ تو پہلے انبیاء کو دی اللہ لے کہ ہاں بادشاہ خیر ہے لیکن خیر کب ہے اس وقت جب وہ انصاف سے, انصاف کرے انصاف سے کم ہے تو بہر پہ اس طرح کے میں رہتے تو یہ دعوی کرنے والے صحیح نہیں ہو سکتے آئیے اب وہ یہ بتاؤ تو یہ تو دعوی کرنے والے بھی کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مہدویت کا جنہوں نے انکار کیا مہندی کے بارے میں انکار کیا کہ یہ مہندی مہدویت کے بارے میں پورے طور پر انکار کہ کیا بولتے مہدی ودی نام کی کوئی چیز نہیں ہے مہدی ودی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان لوگوں میں سے کچھ علماء بھی ہیں ان لوگوں میں سے کچھ علما بھی ہیں جو جن کی گہری نظر نہ ہونے کی وجہ سے حدیثوں پر یا شکو کے شبہات کے نظر ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا انہوں نے اور کچھ ایسے روایات بھی ہی ہیں جنہوں نے حقیقی طور پر انکار نہیں کیا جیسے دل. جس مطلب ایک نام لیا جاتا ہے امام حسن بصری اور امام مجاہد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مہدی اگر ہیں تو وہ عیسائی ابن مریم عیسائی ابن مریم ہیں تو اس کے بارے میں ابن نبی شیوا نے مجاہد سے کیا المحدی عیصب ابن مریم مجاہد سے نقل کیا کہ مہدی عی ابن مریم ہیں لیکن یہ ثابت نہیں ہے یہ اثر ثابت نہیں اس میں لہس ابن ابی سلیم ہے یہ ضعیف ہے اور یہ مسترم ہے اسی طریقے سے ایک اور رواج حسن بصری سے المحدی عی سب نے مریم مہدی کون ہے یہ عی سب مریم ہے عیسیٰ بن مریم ہے لیکن اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے نوائم بن حماد یہ قابل احتجاج نہیں ہے راوی اسی طریقے سے جی ثابت بھی ہو تو اس کی توجہ اگر سابق بھی ہو جیسے ابھی بتا رہے ہیں اگر ثابت بھی ہو تو کوئی اس سے اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہاں کامل مہدی کامل مہدی و عیسیٰ نے مریم ہوں گے یہ مطلب ہے کامل صحیح مہدی عیسیٰ نے مریم ہو اگر ثابت ہو بھی جائے تو لیکن ہے رواج پہ تو پھر اسے احتجاج کرنے کا مطلب ہی نہیں پیدا اسی طریقے سے علما نے اس کی تشریح کی ہے علما نے جسے شیخ المحسن عباد حفیظ اللہ نے بھی بیان کیا کہ اگر اس کا مطلب یہ بھی ہے تو لا عیسہ لا مہدیہ کام مکمل جو مہدی ہیں وہ عیسا نے مریم ہی ہوں گے بہریک اسی طریقے سے کچھ علماء نے بھی انکار کیا انکار کیا بلکہ کچھ کہاں اسطراب کے قائل رہے اور بلکہ بعض لوگوں نے نہ حادیث پر نظر نہ آنے کی وجہ سے انکار اس میں سے امام ابن ابن ملدوم مرک ہیں تاریخ ان کا فن تھا لیکن انہوں نے حدیثوں سے متعلق یہ محدثین کے نہج پر نہ چلتے ہوئے انہوں نے ان کے قواعد کو تطبیق نہ دیتے ہوئے غلطی کرتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا پورے طور پر انکار نہیں کیا کہا کہ لب اسلم منہا اللہ القلیل القل نے بہت ہی کم ایسی روایتیں ہیں جو جرح سے جو ہے محفوظ ہیں ورنہ اکثر لوگ اکثر جو روایتیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اس طریقے سے کہا آئی تو لمب اخلس مینا مین نبدی اللہ اب الققل اس سے جو ہے بعض علماء نے کہا کہ انہوں نے انکار کیا حالانکہ عالموں میں سے ان کا کام جو ہے تاریخ کا کام ہے حدیث کی تنقید تنقید نظر نظر یہ محدثین کا کام ہے یہ کے میں وہی اطابل العجائب بعض علماء نے کہا وہ عجیب و غریب چیزیں بیان کرے گا یا کم سے کم ان کی محدثین کی خدمات سے استفادہ کر کے آپ بیان کر دو بات ختم ختم ہے کم سے کم استفادہ کرو آپ ان سے مستفید ہو ٹھیک ہے اچھا تو تھوڑی سی روایتیں تو یہ بھی قائل ہیں آخر میں تھوڑی سی ہیں روایتیں جو اس میں یہ کیا جا سکتا اور کچھ لوگوں نے ابھی آج کل جیسے محمد رشید رضا یہ اچھے مفسر ہیں اور عالم بھی ہیں لیکن ان سے بھی ان پر ایک مستقل ایک رسالہ ماجستر کا لکھا گیا بات ہے کہ منہجیب نے رشید رضا فی العقیدہ عقیدے میں ان کا کیا منہج ہے کیا ہے ساری چیزیں تو انہوں نے کیا کیا کہ تعارظ ہے روایتوں میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو الحمد للہ حدیث نے تدبیر بھی دی ہے اور انہوں نے جو کہا کہ تھوڑی عدیت ہیں ایسا نہیں ہے حمد بہت سی عدیت ہیں بہت سی عدیت ہیں بلکہ متوازن درجے کو پہنچ رہی ہیں بحث کے بعد بحث کے بعد ایک عبداللہ اللہ ابن زید عالیہ محمود ہیں یہ انہوں نے کہا کہ مدویت مہدی... کا دعویٰ جو ہے یہ ہے یہ سر جھوٹ پر مبنی ہے یہ ایک خراب ہے تو اس... انہی پر رت کرتے ہوئے علامہ عبد المسن نے حدث ایک کا طور کے خلاصہ کروں گا مختصر طور پر سب سے پہلے عام طور پر جو شبہات بیان کیے گئے نمبر ایک شبہات یہ ہے کہ یہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے میرا پہلا شبہ یہ ہے کہ قرآن میں امام مہدی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں اگر قرآن اس کا یہ ثابت ہوتا تو اللہ تعالی قرآن میں ذکر کرتا اگر یہ جمع مہندی کافی دہت ہوتا تو میرے تو قیامت کی پوری نشانیوں کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے کیا قیامت کی پوری نشانیوں کا ذکر قرآن میں ہے اللہ نے دجال کا ذکر نہیں کیا کیا انکار کر دو گے اللہ نے زمین میں تین جگہ زمین میں ڈھسی جائے گی اس کا ذکر نہیں کیا ہاں کیا اس کو انکار کر دو گی تو پھر پھر یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ نبی جو فرماتے ہیں وہ بھی وہی ہے وہ بھی اپنی خواہشات سے نہیں کہتے وہ تو کچھ ایسی باتیں اللہ نے نبی کے حوالے بھی کر دی خود قرآن میں بیان نہیں کیا اور یہ کہا کہ یہ مفسر ہیں یہ جو بھی بیان کر رہے ہیں قرآن کی تفصیل ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے اور یہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے اس میں بھی ایک طریقے سے سوچنے کی بات ہے ایک آزمائش ہے دیکھیں گے بندے ایمان لاتے ہیں نہیں ایمان لاتے ہیں نبی صلی اللہ وسلم کی باتوں بولتے کئی چیزیں کئی چیزیں قرآن میں نہیں ہیں لیکن حدیث میں ہیں مستقل طور پر جس کا قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے ہاں تو نہیں قرآن تو وہ اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے یہ ہمارا ایمان ہے جو بھی آپ نے ہمیں بتایا کہ اصول جو ہے ہمارا قرآن حدیث میں جیسے مثلا جیسے مثلاً یہ ہے کہ زنا کرنے والے مرد عورت کو کتنے کوڑے لگانا ہے سو کوڑے سو بڑے نا لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے حدیث کے اندر ایک سال جنا وطن بھی کرنا ہے اس کو ایک سال جنا یہ کس میں ہے حدیث میں ہے سنسار کرنے کا حکم کس میں ہے حدیث میں ہے اگر کوئی زنا کر لے شادی شدہ شخص تو اس کا حکم کیا ہے سنسار کرنا اس کو پتھر مار کے ختم کر دینا اس کا حکم کہاں ہے حدیثوں کے اندر موجود ہے ایسے خالہ اور پھوپی کو ایک ساتھ شادی میں جمع نہیں کر سکتے مطلب یہ ہے یہ اپنے نکاح میں اپنی زوجیت میں ایک عورت ہے اور اس کی خالہ کو ایک عورت اور اس کی خالہ ایک عورت ہے اس کی پھوپی کو ایک, پھوپی کو ایک ساتھ اردے زوجیت میں رکھ نہیں سکتے نکاح میں نہیں رکھ سکتے اس کا حکم کہاں ہے قرآن میں نہیں ہے حدیث میں ایک طریقے سے آزمائش ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے بندے کتنا ایمان ہے یا نہیں اس لیے میں رہتی ہوں قرآن اور حدیث میں فرق مخت کیا ہے قرآن اور صحیح حدیث کے درمیان کیا فرق ہے بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے ٹھیک ہے قرآن اللہ کا الفاظ اور معنی دونوں اللہ کا لیکن حدیث کیا ہے اللہ کا کلام ہے نبی کی تعبیر ہے لیکن وہی پوری کتنی اللہ کی طرف سے اس کے معنی جتنے ہیں وہ اللہ کی طرف سے لیکن تعبیر کس کی ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو ساتھ رکھ کر کے سمجھا جائے گا ایسا نہیں کہ پہلے قرآن کو دیکھیں گے قرآن سے مسئلہ حل ہوگا تو پھر حدیث کی ضرورت پڑے گی ایسا نہیں ہے امام ملکانی رحمۃ اللہ نے بڑے بہترین انداز سے رد کیا وہ ایک حدیث پر یہ انکار رد کرتے دیں گے کہ وہ حدیث ہے نا کہ تم رضی اللہ یما میں بھیجا تو کیسے تم اشتہار کرو گے تو انہوں نے کہا پہلے قرآن میں دیکھوں گا اگر قرآن میں نہیں ملے گا تو کیا قرآن میں اگر حکم نہ ملے تو کیا کرو گے تو اس کے بعد میں حدیث میں دیکھوں گا اگر حدیث میں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے پہلے اشتحید اللہ آلو کی پھر میں کوشش کروں گا میں اشتہار کروں گا پھر اس میں میں کوتا نہیں برتوں گا تو یہ جو ہے انہوں نے کہا یہ جو حدیث کو امام البانی کی تحقیق تو روایت ہے, جھوٹی ہے. جدہ تو امام البانی کی تحریک کیسی ہے <تصفح> اس لئے اس حدیث سے نہیں کرتا. قرآن حدیث کو ایک ساتھ رکھ کر کے سمجھا جائے گا اس لیے امام محمد رحمت اللہ کہتے ہیں جب تک ساری حدیث ساری جوانا کیا جائے تو مسئلے کی مساوت نہیں ہوگی یہ اصول ہے عالیت الجماعت کا ایسا, ایسا, ایسا جو ہے ہر آدمی اپنے طور پہ سمجھے گا کچھ بھی غلط ثلط مقائم پیدا کر دے ایسا نہیں تو بہرحال ایک اور جو جو بہت ہی سخت تو سمجھ میں آئی بات تو اللہ کے اللہ علیہ اچھی تر قرآن اور اسلام مجھے قرآن دیا گیا اور اس جیسی چیز مجھے دی گئی ہے اس جیسی چیز کون ہے قرآن کے مثر حدیث سے مبارک صحیح بخاری کی روایت اسی طریقے سے سب سے ایک اہم ایک چیز ہے کہتے ہیں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم میں کے حدیث کو نہیں مانتے اس لیے کہ وہ بخاری مسلم میں نہیں ہے کیا نہیں ہے بخاری مسلم میں نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے بلکہ بھلے وضاحت نام کی وضاحت نہیں ہے لیکن اشارہ تو ہے مہدذیم فخا اپنے ضلع نے جو مانا سمجھا ہے اس فہم سے آپ روگردانی کر رہے ہیں راس کر رہے ہیں یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے افوا میں قائم ب... اس... اس مہدی کے افوا میں کو ذکر کیا ہے, نمبر. نمبر تو, کیا بخاری مسلم تو ہی اس... اس کو ماننا بخاری مسلم ہیں. اس کے علاوہ اس سے باہر کوئی صحیح نہیں جبکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود یہ اعتراف کیا نے مجھے کتنی حدیثیں یاد ہے کہ مجھے دو لاکھ یا ایک لاکھ صحیح عدیضیں اور دو لاکھ ذہیف روایتیں یاد ہیں اور اس میں سے کتنے عدیزوں کو انہوں نے اختیار کیا سات ہزار اللہ تو یہ, یہ کہنا کہ صحیح اور دوسری بات کس نے کہا ہے صحیح بخاری میں ہو تو یہ سلسلہ کیا جائے گا صحیح بخاری سے باہر ہو تو مسئلہ ثابت نہیں ہوگا ایسی تو کوئی بات نہیں آئیے ہم اس مسئلے کو جو کچھ علماء نے اچھے انداز سے اس کو بیان کیا ہے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں دیکھیے علما نے صحیح کے کچھ درجات بتایا صحیح حدیث کتنے درجات کی ہوتی ہے نمبر ایک صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس کو امام بخاری نے اتفاق کیا نمبر ایک دوسرے درجے پر صحیح حدیث وہ ہے جس کو امام بخاری نے تخریج کی ہے امام مسلم نے بیان نہیں کیا اور تیسری صحیح حدیث کا درجہ قوت کے اعتبار سے وہ ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور امام بخاری نے نہیں ٹھیک ہے اور چوتھے نمبر پر وہ حدیثیں ہیں ان حدیثوں کا نمبر آتا ہے صحیح حدیثوں کا جو امام بخاری امام بخاری مسلم کی شرط کے مطابق اور نمبر پر وہ حدیثیں ہیں جو امام بخاری کی شرط کے مطابق ہو اور اس کی انہوں نے بیان نہیں کیا اور چھٹے نمبر پر جو امام مسلم کی شرط کے مطابق جو حدیثیں ہیں وہی صحیح ہیں اور جس کو انہوں نے تقریر نہیں کیا اور چھٹے نمبر پر امام مسلم کے شرط کے مطابق جو روایتیں صحیح ہیں اس کی تخریج نہ کی اور ساتویں نمبر پر وہ تمام روایتیں صحیح ہیں جس کو انہوں نے تخریج تو نہیں کی ہے اس کو بیان تو نہیں کیا ہے اور نا ہی ان کے شروع کے مطابق ہے لیکن لیکن اس میں صحیح کے جو صحیح حدیث کے جو شروع ہیں اس کو منطبق آتے ہیں تو یہ جو ہے یہ تمام جو ہے حدیث جو ہے یہ قوت کے اعتبار سے درجے کے اعتبار سے اسی طریقے سے سوچنے کی بات ہے اشر مبشرہ شراب بل جو, جو خوشخبری سنائی گئی ہے دس صحابہ کے بارے میں جو خوش قسمت لوگ ہیں اشر محبت خوشخبری موجود ہے کیا آپ اس حدیث کو رد کر دیں گے اسی طریقے سے مومن کی جان جو ہے مومن کی جو روح ہے وہ ایک پرندہ پرندے کی شکل میں ہوگی جو, جو, جو جنت میں جنت کے درختوں میں سیر کرے گی اور لٹکی ہوئی ہوگی تو یہ جو ہے سی ان میں تو نہیں ہے کہ علما نے اس سے خود اس کے مطابق فتوا دیا بتایا اور الحمدللہ اس کی کوئی کسی نے اس کا انکار تو نہیں کیا کسی نے انکار تو نہیں کیا اسی طریقے سے برائے اتنے عادی بزیلانوں کی حدیث عذاب قبر سے متعلق جو لمبی سی حدیث ہے موت کے کی وقت کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے موت کے وقت ان تمام کا مسلمت آمد میں تو یہ تو صحیح بخاری مسلم میں تو نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں اور نام اعمال کے وزن سے متعلق جو حدیث البتاقہ ہے حدیث البتا کارڈ والی حدیث پتہ ہے نا آپ کو کارڈ ایک طرف اور ایک طرف تو عید کا بتافا رکھا جائے گا پھر تولا جائے گا تو یہ تو کہاں ہے صحیح بخاری میں اور مسلم میں تو نہیں ہے کہاں پر ہے ہاں؟ یہ کتب حادیث دوسری کتب حادیث میں تو اس سے تو یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا کہ خلا سے تو کر دیا جائے تو یہ تمام چیزیں میرے عزیزوں یہ اس سے کسی بھی طرح سے تابع یہ شبہ آپ لوگوں کا یہ صحیح نہیں ہے اور اس طرح سے کرنا یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے اسی طریقے سے جیسے کسی نے کہا کہ یہ مہدی کے بارے میں عقیدہ صحابہ احترام کے درمیان موجود نہیں تھا شا نے جواب دی کہ حدی کا جو راوی اپنے رواج کے بارے میں وہ زیادہ سمجھتا ہے, ہے صحابہ نے ان حدیثوں کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد آ, بیان کیا گیا پھر کیسے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے درمیان کوئی ذکر نہیں اس کا جیسے ہم نے صحابہ کی پوری طرح لسٹ بھی بتائی تقریبا چھتیس سے زیادہ صحابہ کر تو یہ اور اسی طریقے سے بعد لوگ یہ شبہ کرتے ہیں نہیں وہ شیعوں کا عقیدہ ہے شیعوں سے لیا گیا ہے مہندی کا جو عقیدہ اس کا جواب تو مل رہا ہے آپ کو شیعوں کا عقیدہ ہے یا کس کا عقیدہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے تاکہ یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اس طرح کی بات کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے ہمارے اور ان کے عقیدوں کے بارے میں اور اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہی لگڑے بہانے بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اگر ہم کہہ دیں گے کہ امام مہدی آئیں گے حکومت قائم کریں گے تو لوگوں لوگ اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے کہیں گے کہ چلو وہ آئیں گے تو پھر عمل کر لیا جائے گا کیا سب ہے عمل کرنے کی نہیں ماں مہدی آئیں گے تو حکومت قائم کریں گے تو آپ آپ اپنی طرف جو محنت کرنا ہے آپ دین کے لیے آپ کو جنت اپنی آپ جنت میں جانا ہے آپ کو اپنے آخرت سنوارنی ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دین کے لیے کام کریں اسی حساب سے اس کا عجل, تو سواب ملے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امام مہدی کے آدیش کو دلیل بنا کر کے آپ عمل چھوڑ دیں یہ اس سے کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے گارنٹی سے آپ اس وقت رہیں گے مہدی بالکل صحیح بات ہے اور کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس وقت تک رہیں گے کیا حقیقت میں سوچ سمجھنے والی بات ہے جی جی جی تو اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اور بھی چیزیں لیکن بس میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور بھی شبہات ہے جو اس میں کتاب میں موجود ہے تقریباً وہ میں نے شبہات یہ رکھ دی ہے اور ہاں یہ ایک چیز ہے البتہ اس میں آپ کتاب کے اندر بھی وہ ہے اس بات کو میں آخری میں اس کو رکھ دیتا ہوں وہ یہ ہے لامدیا اللہ عی سب نے مریم ایک حدیث سے وہ جو استدلال کرتے ہیں کہ عی سب مریم کے سوا کوئی مہدی نہیں ہے تو اس کا جو جواب ہے اس میں دیا گیا کہ اس کا جواب یہ ہے آپ کی کتاب سے یہ حدیث ضعیف ہے دو سو اس میں صفحہ نمبر اس کا مدار محمد بن خالد جندی پر ہے اس کے متعلق تمام زہابی فرماتے ہیں ازدی نے کہا یہ منکر حدیث ہے ابو عبداللہ حاکم نے فرمایا کہ ہے میں نظابی کہتے ہیں اس کی حدیث مریم کے سوا کوئی مہندی نہیں یہ خبر منکر ہے اس کی تخریج ابن ماجہ نے کی ہے شیخ الاسلام سیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے ابو محمد بن ولید بغدادی وغیرہ نے اس پر اعتماد کیا یہ ان حادیث میں سے نہیں ہے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے اسے ابن ماجہ نے یونس سے واسطہ نقل کیا ہے بیر گڈ اس کے علاوہ اگر اس کو ہم صحیح بھی مان لیں اگر اس کو ہم صحیح بھی مان لیں تو مولک کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان بہت ساری حادیث کے سامنے ٹک نہیں سکتی جو مہدی کے متعلق ثابت ہیں وہ ساری وہ حدیث صنعت کے اعتبار سے اس حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہیں جس کے متعلق ثبوت اور عدم ثبوت کے سلسلے میں علماء کے اقوال مختلف فی ہیں اور ابو عبداللہ فرماتے ہیں اس بات کا احتمال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول عیسیٰ کے سوا کوئی مہدی نہیں سے مرادیہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی کامل معصوم مہدی نہیں ہے اس طریقے سے حدیث کے درمیان تواف پیدا ہو جاتا ہے اور تعاون رفا ہو جاتا ہے جو نے بتایا یہ جو ہے ایک شبہ ہے تو اس طرح سے امام مہدی کے بارے میں یہ اپنی بات انشاءاللہ پوری ہوتی ہے اور تفصیلات بھی ہیں بس انشاءاللہ اس پر میں اتفاق کرتا ہوں اب آگے جو ہے دجال کے بارے میں انشاءاللہ بلکہ حقیقی پہلی نشانی جس کو کہا جاتا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ذکر کریں گے کوئی ایسا کتاب ہے اچھے میں حیدرآباد میں جی جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں جب دیکھو جس میں بعض اس میں میں نے پڑھا اس میں کہ تقریباً چالیس سال کے بعد امام مہدی ظاہر ہوں گے اس وقت تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا اور ایک حدیث یہ بھی ہے جب وہ ظاہر بھی ہوں گے تو ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا بہت کم قوت و طاقت ہوگی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا باصل میں آ رہی ہوں ان کو خود پتہ نہیں ہوگا لیکن جب لوگ بیعت شروع کرنا شروع کر دیں گے اور پھر شام کے علاقے سے جب لشکر حملہ کرنے کے لیے آئے گا اور وہ بیدہ نامی مقام پر جب ڈھسایا جائے گا پھر یقین آ جائے گا لوگوں کو اور لوگ شام سے صلاح علماء فضلہ صبح آ کر کے بیعت کریں گے اس طرح سے انہیں حکومت حاصل ہوگی یہ اس کا جو صحیح شور اور خاکہ ہے اب اس کے بعد اب اس کو چھوڑ کر کے اپنے طور اپنے جو ہے اس کو تدبیر دینا شروع کر دیں لوگ تو پھر جو ہے اپنی خی... اس کی خیر منائے بس کے مدینہ ہاں جی مدینہ اقوال ہیں اس سلسلے میں کہ وہ مشرق سے آئیں گے بول کر کے لیکن مشرق سے کہاں سے آئیں گے مشرق سے کہاں سے آئیں گے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے مطلب بعض کہتے مدینہ سے مکہ آئیں گے مکہ آنے کے بعد پھر وہاں پر بیعت ہوگی یہ کہتے ہیں لیکن اسی لیے سال منجد کا فتوا میں نے پڑھا اس سلسلے میں ان سے پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا کہ امام مہدی کے خروج کی جو جگہ ہے وہ اس کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا دیکھو اگر صحیح بتایا جائے صحیح دیکھا جائے تو ان کے حروج کی جگہ سے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث نہیں پھر انہوں نے حدیثوں کے کی سندوں پر کلام اور یہ سب یہ کیا اور اس کے بعد بتایا کہ پھر جن علماء نے ذکر کیا جیسے امام نے القطیر نے ذکر کیا ہے مشرق سے وہ آئیں گے اور فلاں یہ ساری چیزیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں ایک طریقے سے ایک ضعیف روایتوں کو لے کر کے ایک تصاہلی برتے ہوئے اور ایک نمبر ایک نمبر دو اور یہ ہے کہ کچھ تابعین سے کچھ ختم کی باتیں ملتی ہیں تو ان اس حساب سے انہوں نے اس کو باتوں کوئی بھی پیش کیا کہ مشرق سے تو لہٰذا یہ کہنا کہ مدینہ سے مکہ سے نکلیں گے مکہ سے لیکن یہ ہے کہ وہ زہور ان کا رکاوا ہوگا اور یہ نشانیاں ہیں اس پر ہمارا بہت ہوگی رکنے بس مانے بس اور حضرت حضرت حضرت. پہلی بیا حضر اصمد اور حکام ابراہیم کے درمیان یہ اور وہاں پر جب بےت ہوگی ان کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ میں میں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن ایک رات ان کو درست فرما دے گا اور پھر جب بےیت ہوگی تو پھر جو لشکر آئے گا تو وہ ڈھسا جائے گا کہاں پر بیدانامی مقام پر اور پھر اسی سے لوگوں کو پورے تو ہر جگہ پتہ چل جائے گا میں دقت وہ ہو چکا ہے پھر لوگ آ کر کے بیت کریں گے تو یہ جو ہے چند اس کے تعلق سے تفصیلات تھے اب آئیے ان دجال کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں چھ اکتوبر تو وہ بھی رہتا ہے دونوں تیاری بھی ہے تیاری ان شاء اللہ تھوڑی سوال ہے سوال کے تعلق سے